بلا یہاں سب اللہ دین کا ہے اور نہ گمان کریں کافر لوگ انفو سم اللہ دین کیا بنے گا جی فائل ہے نا انفوسم کیا بنے گا مفول معذوف ہے انفسم لکھو اور نہ گمان کریں کافر اپنے نفسوں کو کہ سا عذاب اللہ کہ اللہ کے عذاب سے کیا بھاگ جائیں گے دونوں مفول آ گئے نہ گمان کریں کافر اپنے نفسوں کو کہ صابق عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے جائیں بھج جائیں جائے نہیں بھان سکتے بے شک وہ نہیں ہرا سکتے و عید الحمد قانون جہان نمبر کتنی جی تین اور کرو واسطے ان کے کافروں کی لڑائی کے لیے اور کرو واسطے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 گھوڑے کام نہیں دیں گے جہاد پہ کام دیتے ہیں طالبان کے دور کے اندر ایک جہاد ہوا تھا وہاں گھوڑے کام دیے یا نہیں گھوڑے خچا اب بھی کام دیتے ہیں سمجھے تو ربات کہتے ہیں پلے ہوئے گھوڑے اور تیار کور کی لڑائی کے لیے جتنا ہو سکے طاقت سے ہر قسم کا لشکر اور پلے ہوئے گھوڑے تر بن ابھی عدو اللہ کہ رہو ساتھ اس کے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو بل فیل ادھر ادوا کم کے نیچے کا لکھو جو بل فیل تمہارے دشمن ہے بل کون سے دشمن تھے جن کے ساتھ گدی لڑائی تھی اسی وقت بل فیل لڑائی تھی اور جو تمہارے دشمن ہے بل فیل باخرین من دونوں اور دوسرے علاوہ ان کے علاوہ ان کے دوسرے کون تھے فارس و روم لکھو بھائی بلفیل لڑائی تو ان کی مشرقی مکہ کے ساتھ تھی نا فارس و روم کے ساتھ تھی پر میں ان کے ساتھ بھی ہوگی کہ پیشین گوئی کر دی کہ ان کے ساتھ بھی ہوگی اور دوسرے سوا ان کے فارس و روم نہیں جانتے تم ان کو اللہ جانتا ان کو وما تم سے کوم انشاید اور جو ہی خرچ کرو گے کسی چیز سے اللہ کے راستے میں نیچے لکھو اعلیٰ کے حرب کے اندر اللہ ثواب دے گا بھائی جہاد کی نیت سے کچھ ہتھیار رکھو تو اللہ تعالی ثواب دیتے ہیں سمجھے دیکھا اور جو کچھ خارج کرو گے کسی چیز سے اللہ کے راہ میں اعلیٰ کے حرب کے اندر ہی وقفہ لکم پورا کیا جائے گا ثواب آسے تمہارے تم نہیں کم کیے جاؤ گے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 بدو ان کے ساتھ بازری دکھاؤ کوئی صلح بلا نہیں ہے ہاں خود وہ آمادہ ہوں صلح کے لیے, تو پھر کیا کرو؟, کرو تو پیش کر صلح کی تمہاری طرف سے یا ان کی طرف سے ان کی طرف سے. جانا ہوں میں یہ اشارہ ہے قانون جہاں نمبر چار اور اگر جھکیں وہ صلح کے لیے تو فج نہ تو بھی مائل ہو جائے اور توقع کر اللہ کے اوپر سمجھے کوئی کہا کہ خیانت کریں گے نہ اللہ پہ توکل کر بے شک وہی سمع و ہے انداز کرے گا وہی گردوں اور اگر ارادہ کرتے ہیں بظاہر صلح ہے دل میں کیا ہے خیانت اگر ارادہ کرتے ہیں یہ کہ دھوکھا کریں تو اس کو ساتھ صلح کے پس بے شک کافی ہے تو اس کو اللہ, اللہ نمونہ کفایت جب فرمایا کہ اللہ کافی ہے تو نمونہ کفایت بتا دیا وہی وہ ذات ہے جس نے تعیث کی تیری ساتھ نصرت اپنی کے اور ساتھ کس کے مومنی کے اللہ نے نصرت کی تیری مومنی نے بھی کہا کی نصرت کی وہ اللہ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان یہ کون سے مومن تھے اوس و حضرت وہی مدینے کے دو قبیلے تھے اوس حضرت آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے یا نہیں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 تو نہ الفت ڈال سکتا درمیان کے دلوں کے نفی مختار کو ہے لیکن اللہ نے الفت ڈال ان کے درمیان وہی غالب ہیں یا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی کریم کافی ہے تجھ کو اللہ اور ان لوگوں کو بھی جو تابع ہیں تیرے مومنین سے اے و من اتباء کا ہے نا من موصولا اتباء کا شیلا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 جب مومن حضور کی مدد کرتے ہیں تو حضور مختار کوڑ رہے <سفتح> موم تو حضور کی مدد کی بھائی تمہارا دعویٰ تو ہے کہ حضور مدد کرتے ہیں نا اور دلیل الٹی دے رہا کہ الٹا مومنی نبی کی مدد کرتے ہیں بات ہی سمجھ یا نبی و حرض المومنین قانون جہاد <جحان> نمبر پانچ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم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 اگر ہوں تم میں سے بیس ثابت قدم ساب سابق قدم تو غالب ہو جائیں گے دو سو پہ یعنی بیس کس کا مقابلہ کریں دو سو کا تو ایک کتنی کا مقابلہ کرے گا دس کا بیس کو دس ہزار دو،, دو سو بن جاتا ہے تو ابتدا میں یہی تھا کہ ایک دس کا مقابلہ کرے اور اگر ہوں تم میں سے کتنی دی سو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 وہ نیک بھی زیادہ ہوتے ہیں مستقل مزاج بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ بہادر ہوتے ہیں اور جون جو جماعت بڑھتی جائے نا وہ امال میں بھی کوتاہی ہوتی ہے اور وہ ثابت قدمی اور بہادری بھی کا ہو جاتی ہے کم اس لیے فرمایا اب چونکہ تم زائد ہو گئے ہو تو تمہارے اندر غوق پیدا ہو گیا ہے پہلے ایک دس کا مقابلہ کرتا تھا اب ایک دو کا مقابلہ کرے تو دو سے بھاگو گے تو گناگار ہوگئے تین اور چار سے بھاگوگے تو گناگار نہیں ہوگے ثابت قدم رہو تو سبح اللہ لیکن گناگار نہیں ہوگے اب تخیف کیا اللہ نے تم سے اور جانا یہ سبب تقریف ہے عالمہ سبب تقفیف جانا کہ تمہارے اندر اب پیدا ہو گئی ہے بس اگر ہوں تم میں سے سو ثابت قدم تو خالب ہوں گے کس کے اوپر دو سو پہ اب ایک دو کا مقابلہ کرے نا اس سے نہ بھاگے اگر ہوں تم میں سے ہزار تو غالب ہوں گے دو ہزار پہ اللہ تو تم سے اور اللہ ساز صدر کرنے والوں کی ہے لیکن ایک نکتا ہے پہلے تھا کہ بیس ہوں تو دو سو پہ غالب ہوں گے اب ادھر بیس کی بات کی ہے یا کہاں سے شروع ہوئے ہیں یہاں بھی کہہ دیتے کہ بیس ہوں تو چالیس پہ غالب ہوں گے ادھر ہے ادھا کہاں سے شرو کیا وہاں کہاں سے شروع کیا تھا بیس یہاں سو اور ہزار کی بات ہے وہاں کس بات ہے بیس اور سو کی بات ہے یہاں نکتا سمجھو ابتدا کے اندر چونکہ مسلمان تھے تھوڑے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سریا بھیجتے تھے نا وہ سریا لوہے والا سریا نہیں <laughs> چھوٹی جبات کیا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 ماں کانبین قانون جہاد نمبر چھ یہ بھی معاملہ ایسے ہوا جب ستر کافر گرفتار ہو کے آئے کس کے اندر غزب بدر کے اندر نا جو مر گئے مر گئے اب گرفتاروں کے متعلق حضرت نے مشورہ لیا کہ ان کو قتل کریں یا ان سے فی لیں تو حضرت او بکر صدیقی کی کنار کیا ان میں رحم دلی تھی حضرت ان کو قتل نہ کرو کیا فدیا لے لو فدیا میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ذرا تقویت ہو جائے گی پیسہ آ جائے گا ہتھیار لیں گے ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے رشتے دار ہیں کوئی کسی کا چچا چچاد تھا ماموزاد تھا حقیقی بھائی بھی تھے بیٹے بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق کا خود بیٹا عبدالرحمان تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود چچا تھا کون حضرت عباس صاحب حضرت کے دو چچا زاد بھائی تھے سوت ایک نوفل بن حارث تھا دوسرا عقیل بن ابو طالب تھا تو یہ بالکل قریبی قریبی رشتہ دار تھے حضرت ان کے رحم دلی فرماؤ ایک سیلا رحمی ہے چلو کوئی نہ کوئی حیا ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور حضرت کا میدان بھی اسی طرف تھا لیکن حضرت عمر کا خیال تھا کہ ان کو قتل کیا جائے یہ آئین القفر ہیں کیا کفر کے چند سردار ہیں کفر کا ذو ٹوٹے گا تو خیر فیصلہ وہی ہوا کسرت رائے پہ فدیہ لے لیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن اللہ تعالی کا منشا کیا تھا کہ فدیا نان لیتے اور ان کو قتل کرتے اللہ تعالی یہ حکمت تکوینی تھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کیونکہ اگر حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے آرڈر کر دیتے کیا ڈر کہ فدیا نہ لو تو پہلے تو آرڈر نہیں کیا نا ایک منشا اس ڈی ایسے تھا حکمت تکوینی کے لحاظ سے کہ ان کو قتل کیا جاتا اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا ہے قتل کر لیتے تو اچھی بات تھی یہ بات ہے اس سمجھ اب ایک اور نقطہ کے بیان کریں گے قانون جہاں نمبر چھے. ما چھ ماکانبین نہیں مناس واسطے نبی کے یہ کہ ہوں واسطے اس کے قیدی آیا زندہ ان یکون کون السرا آہ یا باقینا ان دو میں سے ایک لکھ لو یقینا کی خبر ہوگی یہ کہ ہوں اس پر کہہ دی آیا ان یا باقی باقی ہوں یا زندہ ہوں چھوڑنا نہ چاہیے حتٰ اس کے نفیدار یہاں تک خون ریزی کرے کہ اس کے اندر زمین قدر کریں تو ارادہ کرتے ہو تم اسباب دنیا کا یہ حضور کو خطاب ہے یا عام صحابہ کو عام صحابہ کو حضور نے تو رحم دلی کی بنا پر کہا تھا نا حضرت نے بھی ایسے کہا تھا ارادہ کرتے ہیں اسباب دنیا کا دوسرے عام صاحبوں کا اور اللہ ارادہ کرتے ہیں آفرت کا واللہ عزیز حقیق آگے فرمایا ولا ولا کتاب من اللہ سباب داپ عذاب ولاولا ولا کتاب ان کے نیچے دیکھو سبب داف عذاب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 عذاب آ جاتا. لیکن اللہ کا نوشتا تھا جس کی وجہ سے تم پہ عذاب نہیں آیا جی وہ نوشتا کا تھا ذرا غور فرمائیے ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بادر والوں کو بالکل معاف کر دیا حدیث پار میں خود آتا ہے اللہ تعالیٰ بادر والوں پہ اتنے خوش ہوئے اس جان کے اندر کہ ان کی پہلی پچھلی خطیں ساری کا معاف کر دیں یاد عذاب آ سکتا تھا وہ جب اللہ تعالی کی طرف سے معافی ہو تو چاہے کچھ غلطی بھی ہو پھر بھی عذاب نہیں آتی یہ نویشتہ تھا اور دوسرا نوشتہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اتحاد کیا تھا کو اتحادی غلطی پہ عذاب آتے سوال ملتا ہے خود ایک سوال ملتا ہے اتحادی غلطی تھی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 حضرت عباس جی گرفتار ہو کے آئے تو ان کے ساتھ ان کے دو بھتیجے بھی گرفتار ہوئے ایک تو حضرت علی کے بھائی تھے عقیل حضرت علی کے بھائی کون تھے عقیب بن ابی تعلیہ دوسرے تھے نوفال بن حارث حارث بھی حضور کا چچا تھا سمجھے حضرت عباس کا بھائی تھا اس کا بیٹا کون تھا تو حضرت عباس نے کہا چچا تو اپنا فیا بھی دے اور ان دو اورتیجوں کا فیا بھینا ہے تو آئے دنیا دار سمجھے دے فیدیا. سمجھے تو وہ حضرت عباس کہنا جو یہ کیسے پھر تو مجھے بھیک مانگنی پڑے گی کیسے ان سے بٹے والوں سے بھیک مانگنی پڑی تین آدمیوں کا میں فدیا دوں یہ تو بھیک مانگنی پڑے گی مجھے از نے اچھا بھیک مانگنی پڑے گی کہ رات کو جب تُو چلا تھا تو میری چچی کو کتنی پیسے دے کے آیا بہت سا مال دے کے چھپا چھپا کے بعد کہہ رہا کہ بھتیجا تج کو کیسے پتہ چلا میں نبی ہوں اللہ نے وہی کہا تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی میرا بھتیجا کیا ہے نبی ہے تو مان گیا کہ واقعی دے تو مسلمان ہو گیا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 جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں اگر جانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر کس کو خیر ہو. کہ تم مسلمان کی اخلاص کے ساتھ کس کے ساتھ تو دے گا تم کو اللہ تعالیٰ سمرا دنیا بھیرا دنیا بھی لکھو دے گا تم کو اللہ تعالیٰ بہتر اس کدیا سے ماں کے نیچے فدیا لکھو بہتر دیا سے جو لیا گیا تم سے اور بخشے گا واسطے تمہارے گنا یہ سمرا کیا ہے اخروی ہے اور اللہ قور و رحیم ہے حضرت عباس بعد میں کہتے تھے کہ اللہ نے جو میرے متعلق فرمایا ہے نا یہ پورا ہو گیا ہے اب میرے کتنی غلام ہیں تجارت کرتے ہیں وہاں تو میں نے فضیا تھوڑا دیا اب میں بہت وقت والا ہو گیا ہوں یہی ہے خیر امبا خزم کو یہ پورا ہو گیا نہیں حضرت عباس نے خود کہا باقی یقر رقوم یہ امید ہے اللہ میرے گناہی باقی دے گا قیامت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اگر ارادہ کرتے ہیں تیری خیانت کا تو پستا کی خیانت تین ہونے اللہ سے پہلے سے پس پکڑوا دیا ان کو اور اللہ علی محکم ہے اللہ جانا تو ٹھیک مسئلہ ہوگا اور اگر اسلام لانے میں کیا ہے خیانت ہے تو خیانت کا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 ابو تعلیم نے سب سے معدہ لیا تھا اباس سے بھی لیا یا نہیں لیکن اب حضرت عباس جو میدان بدر کے اندر ہے تو ہاتھ کی خلاف ورزی کر کے یا نہیں تو اللہ نے فرمایا خلاف ورزی کیے کھچا کھا دی نا نتیجہ جو دیکھ لیا نا کہ اللہ نے پکڑوا کے سامنے کر دیا ارادہ کرتا ہے تیری خیال کا تو کیا نتی ہے اللہ کی پہلے سے پکڑوا دیا کو اللہ نے بھائی بات ہی سمجھ یا نہیں سمجھ تھوڑی سی خیانت کی تو پکڑ کے آ سامنے ان اللہ منو یہ میں نے کتاب کے اندر لکھا پڑھایا آپ کو کہ آخر میں فیرا کے کا ذکر ہوگا لکھو جی ان اللہ آ کے اوپر حاشے کے اوپر مومنین کے فرا کے سلاسہ کا ذکر مومنین کے فرا کے سلاسہ کا ذکر یہ ہاشے پہ لکھو اور نیچے لکھو فریق اول مہاجرین ما او صاف فرا کے سلاسوں میں سے فریق اول مہاجرین ما او صاف بے شک جو لوگ ایمان لائے یہ صفت نمبر ایک اے ہاجر صفت نمبر دو جو صفت نمبر یاد کے اپنے بالوں جانوں کے ساتھ اللہ کراہ میں ولزین آؤ یہ فریق ثانی انصاب فریق اول ختم فریق ثانی انصار جنہوں نے جگہ دی مومنین کو نبرے بات ناصر اور ان کی کیا کی مدد کی نمبر دو الا ہر دو کا حکم دونوں کا حکم لے لو دونوں کا حکم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 منسوخ ہوا کہ اب رشتے دار وارث بن سکتے ہیں اب مہاجر انسار کا رشتے دار نہیں کہیں تو وارث نہیں ہوگا لیکن میں نے کہا منع کیا ہے دوست تاکہ منسوخ کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہ لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے ولزینا منو یہ فریق اتنا ہے جی سالس فریق سالس یہ مومنین ہیں لیکن غیر مہاجرین فریق سالس مومنین غیر مہاجرین جو ایمان لائے اور نئی ہجرت کی انہوں نے مالکم من ولا من تم ان کا حکم لکھو نہیں واسطے تمہارے ان کی دوستی سے کوئی چیز یہاں تک ہجرت کرائے تو ہجرت پہلے فرض تھی یا نہیں پتا مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی اب جو ہجرت نہیں کرایا وہ گنا گار ہے یا نہیں وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا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 کافروں کے ساتھ لڑو ہاں اگر اس قوم کے ساتھ لڑنے کی مدد مانگتے ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر مدد نہیں کریں مگر اوپر قوم کے درمیان تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہے پھر مدد نہیں کرنی کیونکہ آج سکی نہیں ہے واللہ ولاتا ہوں بسی ول کافرو اور جو کافر ہیں بعض ان کے دوست ہیں کس کے بعض کے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 یعنی مومن اگر تم سے مدد مانگے تو مدد کرنی ہے یا نہیں جی کرونا نا مومنی کی مدد جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں اگر نہ کی تم نے تو یہ کیا ہوگا نقصان ہے کافر غالب ہو جائیں گے اگر نہ کی تم نے مدد تو ہوگا فتنہ زمین میں فساد کبھی بلدین بشارت اور سب کے لیے بشارت ہے جی مومنی مہاجرین کے لیے بھی اور مومنین انصار کے لیے بھی جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا اللہ تراہ میں کہ مہاجر ہیں اور جو جن لوگوں نے جگہ دی مدد کیے کون ہیں انصار ہیں یہی لوگ مومن ہیں کیا کے حمل مومنون حقہ ان کے لیے بکفرت کے کریم ہے ہاں میرے عزیز قرآن پاک کیا کہہ رہے ہم المومنون حقہ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 مشہور حدیث ہو تو وہ بھی تعویر اور تصویر دینی پڑتی ہے تاریخ پیش کریں قرآن کے مقابلے یہ سب کہیں مومن ہے پک کے وہ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ مرتد ہو گئے جو باقی تھوڑے رہ گئے ولزین عام باد اور جو ایمان لائے بعد ہجرت نبویہ کے حضور تو پہلے ہجرت کر کے آئے نا اور جو ایمان لائے بعد ہجرت نبویہ کے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 رشتے دار ہوں گے تو وہاں میں نے دوست مانا کیا ہے لہٰذا ناس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہتے ہیں وہاں مانا کیا ہے وار سے وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ منسوخ ہے اباحم اور رشتے دار بعض ان کے اولا سعد باز کے بیچ حکم اللہ کے استمراد و میراس ہے ان اللہ بت اللہ علیم اللہ طرح ہر چیز کو جاننے والے ہیں الحمد للہ اللہ اللہ صلی اللہ